و اشحد اللہ علاح اللہ واحد لو و وَنَّ ال محمد ابدو رسولو امداد فَإِنَّ خَيْرَ حدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدیو محمد صلا گلی وسلم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 اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب یوزعني ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضا واسلح لی فی زریتی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 ان اللہ حمبلادلی ول احسانی و عید عدل قربا و ئنحل فحشا ابل میبل بغی وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُسُوا الأي الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَزَتَ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَةٍ أَنْكَاثًا تتخو نئی مندو نمت ہربا حضرات محترم ہم ایک ایسے وقت میں گزر رہے ہیں جہاں زندگی کے کسی بھی شعبے میں نظر ڈالی جائے تو ہر طرف ایک آزمائش اور آفت منہ کھولے ہمارے سامنے کھڑی ہے ایک تکلیف ختم نہیں ہوتی دوسری سامنے آ جاتی ہے اور جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے ہم مختلف توجیہات مختلف باتیں اپنے ذہن میں سوچ کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ فلان سبب بنا یہ فلاں ایسا ہوا تو یہ معاملہ ہوا ہم نے یہ کیا تو اس لیے یہ ایسا ہو گیا کوئی انسان اس بات کی طرف سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے جس کے لیے اللہ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو آج کی مجلس میں ہم دو باتوں پہ غور کریں گے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا اور اس کا تدارک کیسے ممکن ہے میرے عزیز بھائیو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر بے شمار مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ وما ربک کا بز اللہ تمہارا رب اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا تو جب اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا تو پھر یہ سب کچھ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے تو میرے عزیز بھائیوں یہ بات ہر دانا اور عقل مند انسان سمجھتا ہے کہ جب ہم بادل کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے بارش ہوگی بعض اوقات نہیں بھی ہوتی اور عموماً بارش جب آئے تو بارش آئے بادل آئے تو بارش ہو جاتی ہے اسی طرح یہ عذاب جو ہیں یہ تکلیفیں جو ہیں یہ دکھ جو ہیں یہ معاملات ویسے نہیں آتے اس کے آثار بنائے جاتے ہیں اور جب تک وہ سارے معاملہ نہ ہو جائے اللہ اس وقت تک انسانوں کو مہلت دیتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم سے غلطی کیا ہو رہی ہے میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑی یہ ایک ایسی آیت ہے جس نے بڑے بڑے دانا اور عقل مند لوگ جو جہلیت کے اندر اپنے معاشروں کے اندر بڑے بڑے دانا اور عقل مند سمجھے جاتے تھے ان کے ذہنوں کو ہلا کے رکھ دیا ان کے کردار کو تبدیل کر کے رکھ دیا اور ان کے جسموں کو ہلا دیا اور انہوں نے کہا واقعتا یہ ایک ایسے کلمات ہیں ایک ایسے احکامات ہیں جنہیں ایک اچھے معاشرے کی خصوصیت تصور کیا جا سکتا ہے اس میں اللہ حکم دے رہے ہیں ان اللہ یا بالعدل ول احسان و ایتا عض تین چیزوں کا حکم دیتے ہیں تین چیزوں سے منع کرتے ہیں وہ نہا انفاشا ول تین باتوں سے اللہ منع کرتے ہیں اب ہم انہی تینوں باتوں پہ غور کریں کہ اللہ عدل کا حکم دیتے ہیں جب کسی معاشرے کے اندر عدل کے بجائے ظلم آ جائے جب کسی معاشرے کے اندر انصاف کے بجائے نا انصافی آ جائے تو یہ یقینی بات ہے کہ اس نے کھلے طور پہ اللہ کی بغاوت کر دی وہ اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے کھڑا ہو گیا اللہ کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور یہ میں یقین سے بات کہتا ہوں کہ ایک فرد سے لے کر ایک خاندان تک ایک خاندان سے لے کر ایک حکومت حکمرانوں تک سب کے سب اللہ ماشاءاللہ اللہ ہم نے عدل کے دامن کو چھوڑ کے ظلم کے سائے کے نیچے بنا لے لی ہے اور یاد رکھیں کہ جو شخص آگ کا حسار اپنے گرد بناتا ہے تو وہ اس کی حفاظت نہیں کرتی وہ اسے جلاتی ہے اگر انسان اپنے گرد گرد ارد گرد اچھا حسار بنائے تو وہ اسے فائدہ دیتا ہے وہ چھت بنائے وہ اسے سایہ دیتی ہے تو انسان اپنے ارد گرد آگ جلا لے ظلم ایک آگ ہے جو ہم نے اپنے ارد گرد جلائی ہوئی ہے بحثیت بھائی اپنے بھائی کے ساتھ خاندان اپنے خاندان کے ساتھ فرقہ دوسرے فرقے کے ساتھ سیاسی پارٹی دوسری سیاسی پارٹی کے ساتھ منصب دار اپنی ریا کے ساتھ یہ ایک ایسا طرز عمل ہے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا ہم اس کے خلاف چل رہے ہیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ انصاف اللہ کے غضب کو ختم کرتا ہے عدل جو ہے اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ رب العزت کی خوشی کا سبب بنتا ہے کیونکہ اللہ خود عادل ہے وہ عدل کرنے والے ہیں اور ظلم اللہ اس سے نفرت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کا غصہ بڑھتا ہے ظلم کی وجہ سے اور یہ غلطی ہم سے ہو رہی ہے وہ احسان حکم یہ تھا کہ احسان یہ اس سے بھی اگلا سٹیپ ہے احسان کرنا لیکن احسان کرنا تو دور کی بات ہے ہم کسی کا حق اسے دینے کے لیے تیار نہیں چاہے وہ اپنا بیٹا ہے چاہے وہ اپنا بھائی ہے چاہے وہ بہن ہے چاہے وہ ماں ہے چاہے وہ باپ ہے چاہے بیوی ہے یا بیوی کے لیے خامد ہے کوئی شخص اپنے سب سے قریبی رشتہ دار جو ہے خامد بیوی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں بیوی اپنے خامد کا حق صحیح نہیں ادا کرتی اولادیں اپنے باباب کا احترام نہیں کرتی ماں باپ اولادوں کے لیے ویسے جذبات نہیں رکھتے جب یہ سارا کچھ ایسا ہے احسان کرنے کے بجائے ہم سب کے سب اس احساس سے ہی محروم ہوتے جا رہے ہیں تو پھر ایسے حالات میں کب ہمیں خوشی ملے گی کب ہمارے لیے خیر بنے گی کہ ایک باپ یہ نہیں سوچتا کہ جس طرح یہ بیٹے میرے ہیں بیٹیاں بھی میری ہیں ایک بھائی یہ نہیں سوچتا کہ جس طرح یہ بھائی میرے ہیں یہ بہنیں بھی میری ہیں جس طرح ان کا حق ہے ان کا بھی حق ہے ہم یہ سارے حقوق پامال کر رہے ہیں صرف یہ سوچتے ہیں کہ مجھے میرا حق نہیں ملنا چاہیے مجھے میرے حق سے بھی زائد ملنا چاہیے مجھے کوئی غرض نہیں دوسرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جب ایسی سوچ بن جائے گی تو پھر یقین مانیے کہ ہمیں ایسی چیزوں کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے آج ہم ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر رہے ہیں اب اللہ رب العزت کہتے ہیں جس کا قصور نہیں ہے اس پہ الزام لگانا یہ اتنا بڑا جرم ہے ان الدینات الغافلات المینات دنیا بل آخرا جو کسی پاک دامن پہ بولے بالے انسان پہ جس نے وہ غلط کام نہیں کیا اس پہ بہتان لگائیں گے صرف اپنے مفاد کے لیے اسے نیچا دکھانے کے لیے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے اگر الزام, الزام تراشی کریں گے فرمایا یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات ایسا مومن آدمی مومن کے ساتھ کرے گا اللہ رب العزت کی لانت اس پہ پڑے گی تو اللہ رب العزت کی لانت کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا تو جو شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے میں پہلے بھی پچھلے جمعے بھی یہ بات عرض کی تھی ہم سانس لیتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے ہم دیکھتے ہیں یہ اس کی رحمت ہے اگر وہ غصے اور ناراضگی میں آ کے اس زبان سے یہ حکم واپس لے لے کہ تم نے آج کے بعد نہیں بولنا تو ہمارے کتنے بھائی ہیں جو بولنے سے قاصر ہیں زبان ان کی ہمارے جیسی موجود ہے لیکن بول نہیں سکتے کتنے لوگ ہیں جن کی آنکھیں موجود ہیں ان کے پاس وسائل موجود ہیں لیکن ان سے وہ نور چھین لیا گیا جو انسان کو دوسرے کی تصویر کھینچ کے ذہن میں پہنچاتا ہے وہ ان کا ختم ہو گیا ساری دنیا کی نعمتیں ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی جو دیکھ سکتے تھے آج نہیں دیکھ رہے یہ اللہ کی رحمت ہے اس لیے جب ہم اپنے دل سے رحم کو نکال دیں گے جب ہم دوسرے کے متعلق ایسے جذبات ختم کر دیں گے تو پھر اللہ سے کیسے توقع رکھیں گے کہ اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرے ہم میں سے ہر انسان یہ بات پسند کرتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ہماری بھی دوستیاں دشمنیاں ناراضگیاں خوشیاں سارے معاملات اپنے معاشرے میں اپنے خاندانوں میں اپنے عزیز و اقارب میں اپنے کلید کے ساتھ ہوتے ہیں اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ہم سے معافی بھی مانگے ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اگر ہم دباؤ کے تحت سلو کر بھی لیں لیکن اپنے دل کے اندر یہ قدورت رکھتے ہیں جب وقت آئے گا میرے دانت کے نیچے آئے گا تو میں چبا کے رکھ دوں گا کیا اس کا نام ایمان ہے کیا یہ مسلمانی ہے یہ تعلیم بھی تھی ہمارے پیغمبر نے ہمیں ہم کلما گو ہیں اللہ پہ ایمان کا دم بھرتے ہیں رسول اللہ کی امتی ہونے کا دم بھرتے ہیں اور ہمیں اس بات کا اپنے دل میں تمنا رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے نبی ہماری شفاعت فرمائے تو کیا ایک امتی کے لیے یہ جائز کام ہے جو ہم کر رہے ہیں اپنی ضدوں کو پیٹ کے دوسرے کے لیے اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں اس کی عزت کو پامال کرتے ہیں ہر شخص حالاں یہ بات پڑھتا ہے یہ بات سنتا ہے تو عز منتشا منتشا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر جو ہم کرتے ہیں کیا سوچ کے کرتے ہیں اگر اللہ کسی کو عزت دینا چاہے تو ہم سارے بھی مل جائیں اسے ذلیل کر سکتے ہیں تو اگر اللہ خدا ناخواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ کسی بھی مسلمان کے ساتھ یہ معاملہ ہو اگر اللہ کسی کو ذلیل کرنے پہ آ جائے تو کیا ہم سب مل کے اسے عزت دے سکتے ہیں کیا ہم دیکھ نہیں رہے کہ کل کے لاکھ اور کرو، کروڑوں کے مالک جو تھے آج ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں ہمیں شرم آنے کے بجائے ہمیں احساس ہونے کے بجائے ہم ایک دوسرے کے خلاف توپوں کے دھانے کھولے ہوئے ہیں فلاں کا قصور ہے فلاں کا یہ ہے فلاں کا یہ ہے ساری قوم کا قصور ہے ہم سچ کے بجائے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں ہم ایمان کے بجائے منافقت کا سہارا لیتے ہیں ہم عدل کے بجائے ظلم کا سہارا لیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں کچھ نہ کہے اور جب اللہ کی طرف سے کوئی سزا ملتی ہے تو بجائے اس بات کے کہ ہم اس بات پہ اڈر جائیں اللہ رب العزت سے خوف کھا جائیں ہم ایک دوسرے پہ الزام لگا دیتے ہیں یہ اس کی وجہ سے ہوا تھا یہ اس کی وجہ سے ہوا تھا اب بارشیں کس کی وجہ سے برسی ہیں لو جی یہ سلاب انہیں پہلے نہیں پتا تھا کہ سلاب آ سکتا ہے جب اللہ رب العزت یہ کرے یہ دیکھیں شرم نہیں آتی لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے کہ دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں میرے ایک دن یہاں ایک دوست ہیں نیو یارک میں رہتے ہیں یہاں آئے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ بارش ہوئی تقریباً پونے گھنٹے بعد جتنی انڈر گراؤنڈز ان کی چیزیں تھیں ساری کی ساری فلاپ ہو گئی اللہ کے سامنے کوئی کیا کر سکتا ہے یہ جو سارا پانی ہے کیا انسانوں نے بہایا ہے ہم سمجھے یہ کہ اللہ نے ہمیں رجوع کرنے کے لیے ایک ڈانٹ پلائی ہے جس طرح ایک بچہ غلط کام کرتا ہے تو اس کا باپ اسے ڈانٹتا ہے اس کی ماں باضوقات مارتی ہے اس لیے کہ یہ غلطیوں سے باز آ جائے اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہمیں یہ تکلیفیں دے کے چاہتا یہ ہے کہ انسان رجوع کر جائیں پلٹ آئیں اپنے رویوں کو بدل دیں اپنی منافقت کو ایمان میں بدل لیں اپنے جھوٹ کو سچ میں بدل لیں اپنے معاملات کی اصلاح کر لیں اپنے ظلم کو عدل میں بدل لیں اللہ رب العزت تو اے ایماندارو تمہارے لیے یہ چاہ رہا ہے اگر باپ اپنے بیٹے کو کسی بات پہ ڈانٹتا ہے یا مارتا ہے تو یہ نہیں سمجھا جاتا کہ اس نے ظلم کیا ہے بلکہ سمجھتے ہیں کہ احساس دلانے کے لیے کیا ہے اس کی اصلاح کے لیے یہ کیا ہے میرے عزیز بھائیوں ہر سال ہمیں ڈانٹ پڑتی ہے اللہ رب العزت سورت توبہ گیارہواں پارہ اس کی آیت نمبر ایک سو چھبیس اللہ أنهم في كل عام أو مرتين يتوبون کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہر سال ایک یا دو مرتبہ کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہو کسی نہ کسی تکلیف میں ڈالے جاتے ہو تو پھر بھی تو نہیں کرتے اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لو میں اپنے پاس سے نہیں بات عرض کر رہا کہ اللہ رب العزت سورت سورت توبہ ہے آیت نمبر ایک سو چھبیس ہے اولا یارون کیا تم نہیں دیکھتے انہم بے شک تم یفتنون فتنے کی جمع ہے فتنے میں ڈالے جاتے ہو فی کلی عامن ہر سال مررتن ایک مرتبہ او مرتین یا دو مرتبہ سما یتوبون تم پھر بھی توبہ نہیں کرتے بلا ہم یہ اور نہ ہی نصیحت پکڑتے ہو اللہ سوال کرتا ہے مجھ سے اور آپ سے کہ میں تو یہ سارا کچھ کرتا ہوں اس لیے کہ تم رجوع کرو تم توبہ کرو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ہم سارے معاملے میں ایک تماشبین سے زیادہ ہیں یا نہیں کبھی زلزلہ آتا ہے کبھی سیلاب آتے ہیں کبھی گھر گرتے ہیں کبھی معاملات بگڑتے ہیں کبھی آپس کی لڑائیاں ہوتی ہیں اللہ رب العزت سورت انعام ساتواں پارا اس کی آیت نمبر اس کی آیت نمبر 65 اللہ فرماتے ہیں قل اے نبی انہیں کہہ القادر اللہ اس چیز پہ قادر ہے اللہ, من من کہ اللہ اوپر سے تم پہ عذاب نازل کر دے کم یا نیچے سے عذاب تم پہ ڈال دے کباس بس یہ تمہیں گروہوں میں بانٹ کے آپس میں لڑا دے تو آج ہم سیاسی اور مذہبی طور پہ گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں اندے ہیں حقیقت کو کوئی نہیں دیکھ رہا اپنی پارٹی اور اپنے مسلک کے مفادات کو دیکھتا ہے اپنے دڑے اپنی برادری کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری برادری ہے ہمارا دڑا ہے ہمارا مسلک ہے ہمارا ہماری, ہماری سیاسی وابستگی ہے اس لیے جو ہم کہتے ہیں جو ہمارا لیڈر کہتا ہے وہ درست ہے لوگوں سب کچھ جھوٹ ہے لیڈر جو کہتے ہیں غلط ہے جو ہم سوچتے ہیں وہ بھی غلط ہے جو اللہ کہتا ہے وہ سچ ہے جو اس کے رسول نے فرمایا وہ سچ ہے آپ ان آیات کو پڑھتے ہیں یقین جانیے کام جتے ہیں کہ کیا چودہ سو سال پہلے جو باتیں کی تھی آج جب میں اور آپ ان آیات پہ غور کریں ان پہ ان کی طرف توجہ کریں تو ہمیں احساس ہوگا یہ اس وقت نہیں آج میرے اور آپ کے لیے بیان کی گئی ہے اللہ رب العزت دیکھیں غور کریں تھوڑا سا کل اے نبی نے کہہ دیجئے ہو القادر وہ قادر قدر قدرت والا رب ہے اللہ علیہ کہ وہ بھیجے تم پر عذابن عذاب کو من فوقی تمہارے اوپر سے او من تحت ارجلیکم یا تمہارے نیچے سے او با یا تمہیں آپس میں گروہوں میں پھاڑ دے ایک دوسرے کے خلاف لڑا دے کیا لڑائی ہماری ہو نہیں رہی یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے انظر اللہ کہتے ہیں دیکھ کئی فنسر رف میں اپنی نشانیوں کو کس طرح پھیر کے دکھاتا ہوں کہ اگر آج امن ہے کل بد امنی بھی ہو سکتی ہے آج سکون ہے کل سکونی بھی ہو سکتی ہے آج ہم اپنے کاروباروں میں معاملات میں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں کل یہ بے اطمینانی بھی آ سکتی ہے ہم خصوصاً گجرا والا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے نزدیک سے کوئی دریا اور نہر نہیں گزرتی ہمیں کیا فکر ہے میرے عزیز بھائیوں اللہ اکبر جب اللہ نے قوم عاد پہ عذاب بھیجا تو قوم سمود کے لوگوں نے اس وقت یہ کہا یہ تو پاگل تھے ان کے، ان، انہیں تو عقل ہی نہیں آئی انہوں نے بڑے بڑے مکان باہر بنا لیے اور زلزلہ آیا سارے ختم ہو گئے ہم بناتے ہیں انہوں نے پہاڑوں کو کھودا پہاڑوں کے اندر مکان بنائے پتھروں کو تراش کے یہ ابرات الر ایک سی ڈی بھی آئی ہوئی ہے اس میں ان کے وہ مکانات دکھائے ہیں اور وہ مکانوں کی ساخت ایسی ہے اس زمانے میں ایسی ٹیکنالوجی ایسا طریقہ استعمال کیا تھا کہ دور تک اندر مکان ہے اور مکانوں میں روشنی موجود ہے اور اس میں کوئی لائٹ نہیں لگی ہوئی اور وہاں ہوا کی بھی آمد و رفت ہے یہ سارا کچھ بڑی عقل مندی کے ساتھ کیا کر لیا یہ سوچ کے کہ کہ وہ پاگل تھے انہوں نے نے ایسی جگہ پہ مکان بنائے زلزلے نے انہیں گرا دیا کیا پہاڑوں پہ بھی زلزلہ اثر کرے گا انہوں نے یہ سوچا تو اللہ رب العزت بڑے طاقتور ہیں کلو القادر اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ اپنے بندوں کو میرے بندوں کو یہ کہہ دو وہ قادر ہے قدرت رکھتا ہے ہر چیز میں قدرت رکھتا ہے قوم سمود کے ساتھ معاملہ کیا ہوا اللہ نے کہا تم کیا سمجھتے ہو میرے پاس ایک ہی جنود ہے میرے پاس ایک ہی لشکر ہے میں اسی سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں میرے پاس ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں نہیں کھربوں طریقے ہیں انسانوں میرا مقابلہ کرو تمہارا رب تمہارے مقابلے کے لیے تیار ہے اگر فرما مردار رہو گے میں تمہاری اوپر اپنی رحمت کا سایہ کروں گا اگر مقابلے میں آؤ گے تو میرے پاس ایک نہیں اتنے لشکر تم شمار نہیں کر سکتے قوم سمود کے ساتھ معاملہ ہوا انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ان کے مکان تو گر گئے ہمارے مکانوں کو کچھ نہیں ہوگا اللہ نے الٹرا سونڈ آواز کی رفتار کو بڑھایا ایک چیخ تھی جو پہاڑوں میں گونج گئی اور اس کی آواز بڑھتی چلی گئی ان کے سینے پھٹ گئے ان کے دل اچھل کے باہر آ گئے اور ان میں ایک بھی زیروبہ کی نہیں بچا تھا ہم بھی کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں بلکہ ان باتوں کو مجھے اور آپ کو اپنے لیے عبرت تصور کرنا چاہیے اللہ رب العزت کہتے ہیں قل هو القادر تیری قوم ان باتوں کو جھٹلاتی ہے جو بالکل سچی باتیں ہیں آج ہم بھی جب اللہ کا حکم سنایا جاتا ہے تو ہمارے اشرافیہ ہمارے بڑے بڑے لوگ جو سیاسی اور مذہبی پنڈت ہیں ہمارے میڈیا کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں یہ پرانی باتیں کرتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کو مو الحق اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری کام کے لوگ بھی اس حق بات کو جھٹلا رہے ہیں جو بالکل سچ ہے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اوپر دروغہ نہیں ہوں صرف کہنا ہے کہہ دیا علیکم بی وکیل میں نے پکڑ کے نہیں کچھ بھی کسی کو کہنا میں دروگا نہیں ہوں میں تو صرف ان نما اللہ رسول البلاغ اللہ نے کہا یہ میرے رسول پہ صرف پہنچانا ہے پہنچا دیا آگے جس کی مرضی نہیں مرضی نہ مانے اللہ فرماتے ہیں میں خود نپٹوں گا اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کل مستقر یاد رکھیں بعض لوگ کہتے ہیں یہ ہم پہ کیوں نہیں آتا لکھتے ہیں نبا ان مستقر ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے میں کسی کی بات سن کے جذباتی نہیں ہوتا میں نے ہر چیز کے لیے ایک مدت مقرر کی ہوئی ہے اور جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے پھر اسے کوئی نہیں بچا سکتا لکل نب ان مستقر وسوف تعلوم القریب تمہیں پتا چل جائے گا اب یہاں ہمیں سوچ آئے گی ہمیں ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا اِذَا فِي جب تم دیکھو ہماری آیتوں کا ٹھٹھا کیا جا رہا ہے ان کا اڑایا جا رہا ہے اس کی احکامات کے خلاف باتیں کی جا رہی ہے تو اس مجلس کو چھوڑ دو آج ہماری مجلس ہمارا میڈیا ہے ہم انفارمیشن کے لیے ٹیلی ویژن کے سامنے ریڈیو کے سامنے, نیٹ کے سامنے بیٹھتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں جب وہاں کوئی ایسی باتیں ہوتی ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اگر ہم اس مجلس میں بیٹھے رہیں گے اسے سنتے رہیں گے تو اسی کے ساتھ شمار ہوں گے اللہ نے فرمایا وہ جب ایسا ایسے حالات دیکھو تو اٹھ کے چلے جاؤ بند کر دو ایسی چیز کو مت سنو ان کی بکواس کو اور جو ایک دوسرے کی بے بےودگی کے ساتھ الزامات لگا رہے ہیں پوری قوم کو لڑا رہے ہیں یہ مداری بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے پوری قوم کا بیڑا خرکھ کر کے رکھ دیا ہے اور قوم کی اصلاح کرنے کے بجائے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ان کے دلوں میں منفرت ڈالی ہوئی ہے اور جب سامنے آتے ہیں ایسے ہمدرد بنتے ہیں کہ جیسے ان جیسا خیر خواہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں اللہ فرماتے ہیں میرے نبی جب ایسی کسی مجلس میں بیٹھو تو جب جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اٹھ جاؤ یخوزو فی حدیث غیری حتا یخوزو فی حدیث غیری یہاں تک کہ ان کا موضوع بدل جائے وہ پروگرام ختم ہو جائے ایک دوسری اچھی بات شروع ہو جائے تو پھر الگ بات ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانِ فَلَا تَقْعُدْ بعد الزِّكْرَةِ اگر شیطان کسی وقت بھولا دیتا ہے تم بیٹھے رہتے ہو تو جب یاد آ جائے اٹھ پڑو اس مجلس میں مت بیٹ جہاں ایک نئے پاکستان بنانے کے لیے بیٹیوں کو نچوایا جاتا ہے جہاں عورتوں اور مجرم مردوں کی مخلوط مجلسیں سے ہوتی ہے جہاں قوالیوں پہ عورتیں اور مردوں کی دھمالے پڑتی ہے کیا یہ محمد رسول اللہ کے دین کا کوئی فائدہ کریں گے ہم صرف اپنے منصبوں کے لیے اپنی کرسیوں کو بچانے کے لیے اور دوسری کی مخالفت کے لیے ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں کیا جواب دیں گے اپنے رب کو اور دیکھیں اتنا بڑا سانحہ ہوا کہ ہر طرف سے سیلاب نے پورے ملک کو لپیٹا ہوا ہے دریا بفر کے باہر آئے ہوئے ہیں حالانکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل انہیں کہہ دیجئے آیت نمبر من من بہر بتاؤ سمندروں کے دریاؤں کے نہروں کے اندھیرے اس کی ظلمات اس کی مصیبتوں اور خشکیوں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے کون بچانے والا ہے کون تمہیں تمہاری مدد کرنے والا ہے خفیہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش برسی سیلاب آئے لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیے اللہ معاف کر دے اللہ ہمیں نجات دے دے جب اللہ نجات دے دیتا ہے پھر قبروں پہ جا کے سر, سر دیکھتے ہیں اللہ رب العزت یہاں کہتے ہیں جب میں ان باتوں سے نجات دے دیتا ہوں چاہیے تو یہ کہ تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے کل کہہ دیجئے اللہ جی کم اللہ و ذات پاک ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے من کل کر ہر تکلیف سے ہر مصیبت سے سم ان تم تشری کو شرک کرنے لگ جاتے ہو پھر کہتے ہو فلاں بابے نے بچایا فلاں ایسا کیا اللہ کہتے ہیں کل اللہ جی کم اللہ ہے جو نجات دیتا ہے اللہ ہے جو مصیبتیں ٹالتا ہے من کل ہر مصیبت کو ٹالنے والا اللہ ہے مشکل کشا صرف اللہ ہے حاجت رواز صرف اللہ ہے اور گنج بخش صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے اب ضرورت اس امر کی ہے کہ سب درمیانی رستوں کو چھوڑ دو اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خالص ہو جاؤ تو بچ جائیں گے وگر ہر سال آنے والے عذاب ہر سال آنے والے زلزلے اور سیلاب کسی دن ہمیں بھی بحال لے جائیں گے اللہ رب العزت کہتے ہیں من ولا يرجون کوئی بھی قرآن کا کوئی بھی پارا لے لے ملک ہے اللہ رب العزت کہتے ہیں مجھے بتاؤ تو صحیح ام امین تم منف این یکسیف بھی کملار فیضاہی تمور تم اپنے آپ کو امن میں سمجھتے ہو جب کہ آسمان سے اللہ پتھر برسائے یا تمہیں زمین میں دنسا دے کون ہے تمہاری مدد کرنے والا ام امن تم من فی السمائی این یرسل علیکم حاسبہ ذرا بتاؤ تو صحیح یہ آسمان پہ جو پرندے اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اپنے پروں کو سمیٹھتے ہیں ان کو ہوا میں کس نے تھاما ہوا ہے ام من حاذ اللذی ہوا جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الكافرون الا فی غرور لوگو ام من حاذ اللذی وَاَجُنْدُ اللَّهِ يَنصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ لَغَوْ رَحْمَنَ کے علاوہ کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے ان الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غرور جو ان باتوں کا انکار کرتے ہیں وہ تو کھلے دھوکے میں ہیں اَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عَتْمٍ وَنُفُورٍ وہ کون ذات پاک ہے اللہ وہ ذات پاک ہے اگر وہ تمہارے رزق کو روک لے رزوں ان کا رز اگر تمہارے رزق کو روک لے تو کون تمہیں رزق دے سکتا ہے بل جو تم منفور بلکہ تم غلط فہمی میں مبتلا ہو تو میرے عزیز بھائی ہو آپ دیکھ لیں لاکھوں نہیں لاکھوں ایکڑوں میں غذائیت پھل چارے ہر چیز موجود تھی اور ان فصلوں کی تیاریوں میں دنوں کی بات تھی لوگ اپنے ذہنوں میں تصور بنائے ہوئے تھے کہ اس سال اتنے کروڑ اتنے ارب کا فائدہ ہوگا لیکن وہ کہاں گیا آج ان کے جانور بھوکھے کھڑے ہیں ہزاروں ایکڑ سینکڑوں ایکڑ زمین ہونے کے باوجود ایک ایک تن کے کو ترس رہے ہیں ان کے بچے روٹی کے ایک ٹکڑے کو ترس رہے ہیں یہ کون ذات ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذرا سوچو تو ہی صحیح ام ان کا ہو اگر اللہ تمہارے رزق کو روک لے تو کون دے سکتا ہے ہم شہری لوگ سمجھتے ہیں جن لوگوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کئی دنوں تک شہر میں پٹھا نہیں آیا تھا جانور بھوکھے رہے تھے لوگ منہ اٹھا اٹھا کے دیکھتے تھے انہیں کیا ڈالیں تو یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے اللہ رب العزت یہ ساری بات ہمیں سمجھا دی ہے کہ لوگوں یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا ہے کہ تم توبہ کر لو اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے جھک جاؤ اس کے فرما بردار بن جاؤ اللہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں او اللہ فی کل آم مرتن او مرتعین سم یتوبون کیا تم دیکھتے نہیں ہو تمہیں فتنے میں ڈالا جاتا ہے كل الامن ہر سال مرتن ایک مرتبہ او مرتین یا دو مرتبہ سم ملا پھر بھی تم توبہ نہیں کرتے ملا ہم یزکر اور نہ نصیحت پکڑتے ہو تو میرے عزیز بھائیوں ہمارے سامنے ان ساری باتوں کا لبے لباب اور مغز یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری کوتاہیوں کے نتیجے میں ہے ہمارے غلط رویوں کی وجہ سے ہے ہم ایک دوسرے کے پہ الزام دینے کے بجائے ہم میں سے ہر شخص اپنے رب سے توبہ کرے وہ کہنے والا ہے یہ سننے والے ہیں کوئی بھی ہے افلا یا توبول اللہ تعجب سے کہتے ہیں پھر بھی تم توبہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک ہی دروازہ ہے ان آفات سے بچنے کا ان مصیبتوں سے نکلنے کا میں پہلے بھی عرض کر چکا پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں تک جب بارش تھمی ہم نے سکھ کا سانس لیا لیکن آج پھر آگئی چہروں سے رنگ اڑ گئے کہ اللہ معاف کر دے اللہ رحم کر دے کاش ہم سد کے دل سے یہ کہیں اور اللہ واقعتا ہم پہ رحم فرمائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار استفاط یج مخرجا وہ من کو میں حیثب جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے جو اللہ سے توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں پہ اسرار نہیں کرتا اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے اللہ سے ان کی معافی مانگ لیتا ہے مخرجا اللہ اسے مصیبتوں سے نکال لیں گے اللہ ایسی جگہ سے رزق دیں گے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے اس وقت ملک سخت کرائس میں ہے رزق کی کنجیاں چھن چکی ہیں معاملات برباد ہو چکے ہیں جو لوگ میں اس آس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ فصلیں کٹیں گی اور اس کے بعد گہک آئے گا ہمارے معاملات صدریں گے اللہ نفو سے نوازیں گے یہ سارے معاملات تلپٹ ہو گئے سارے معاملات خراب ہو گئے ایسے حالات میں بھی اللہ وہ ذات پاک ہے جو اس مصیبت سے بھی ہمیں نکال سکتا ہے اور دوبارہ ہمیں وہی یا اس سے بہتر روزی عطا کر سکتا ہے اللہ فرماتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا ان کرو انہیں کہو کہ کرو کرو کہو اللہ سے معافی مانگو استغفار کرو غفارا وہ معاف کرنے والا مہربان ہے يرسل عليكم وہ اپنی رحمت کی بارشیں برسائے گا بارشیں زحمت والی نہیں وہ وَالٍ، مال کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا وہ تمہیں بیٹوں سے نوازے گا وہ اج اللہ کم جناتین وجا تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں پانچ فائدے ملیں گے اگر انسان استغفار کر لے اللہ سے معافی مانگ لے اللہ رب العزت دوسرے مقام پہ مخرجہ جب دل میں خوف خدا پیدا کر لو گے یج اللہ مخرجہ میں یقین دلاتا ہوں تمہیں مصیبتوں سے نکال دوں گا دکھ ہوں صلاح ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا تم تصور نہیں کر سکتے پھر اگے فرماتا ہے سورت تحریم کے اندر یا ایھا الذین امنو توبو اللہ توبہ نصوھا اسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزل اللہ النبی و الذین امنوا معه نورهم يسعى بین ایديهم و بأيمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك علٰی قل لشيئين قدير اے اہل ایمان اے ایمان کے دعویداروں اے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اسلام کا دھرن دم بھرنے والو اے اللہ کے بندو یا الذین امنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو توبو اللہ اللہ کے سامنے توبہ کرلو لو توبہ نصوحه توبہ کرنی ہے تو سچی توبہ کرنا اس ربکم ان يكفر عنکم سیاتکم ان قریب تمہارا رب جو سابقہ زندگی میں ہو چکا ہے ان کر دے گا اس نے کچھ نہیں کیا نبی نور یسا لوگوں اللہ امبیا کو اور اہل ایمان کو ذلیل نہیں کرے گا زلت اہل ایمان کا مقدر نہیں ہے آج اگر ہم ذلت میں مبتلا ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کوئی نقص ہے کیونکہ اللہ نے انبیاء اور اہل ایمان کا مقدر ذلت نہیں بنائی نہ دنیا میں نہ آخرت میں یوم تو ان اندھیروں میں ان کے لیے لائٹ نور کا بندوبست کرے گا جو ان کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں جنت تک لے جائے گا یخول نہ ربنا اتمنا نورانا وغف اس دن انسان پھر اللہ سے التجا کرے گا اللہ اس نور کو قائم رکھنا کہ میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں وغف لنا اے اللہ ہمیں معاف کر دے ہر جگہ پہ بات یہ ہے توبہ کر لو اللہ معاف کر دے اللہ ہمارے لیے خیر کر دے اور اللہ معاف کر دے تو اسی میں ہماری بلائی ہے یاد <coughs> رکھیں نہ میں آپ کا کوئی فائدہ کر سکتا ہوں نہ آپ میرا کچھ کر سکتے ہیں نہ میں آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہوں نہ آپ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اگر فائدہ اور نقصان کسی کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور خصوصاً لوگوں بھلائی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر ہم بھلائی چاہتے ہیں اگر ہم خیر چاہتے ہیں تو وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ الاک الشین قدیر وہ ہر چیز پہ قادر ہے اس کے لیے یہ سلابوں کو روکنا مشکل نہیں ہے وہ تو اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے فیرون اور آل فیرون سے بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو ایک بپھرے ہوئے دریا کے سامنے جب پیچھے فوج آ گئی آگے دریا ہے اللہ نے کہا میں بچاتا ہوں میں رب ہوں اس پانی کا بھی میں رب ہوں جس طرح تمہارا رب ہوں جس طرح تم میرے بندے ہو یہ پانی بھی میری مخلوق ہے اس کی کیا مجال ہے چاہے یہ بپھرا ہوا دریا ہے کہ میرے حکم کے بغیر ایک قدم بھی آگے چل سکے تو میرے عزیز بھائیوں یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس پانی کو حکم دیا قطع عظیم دو تودوں کی طرح جم جاؤ وہ پانی جس کے لیے بند توڑنے پڑ رہے ہیں جس کے لیے شہروں شہروں کی بربادی ہو رہی ہے جس کے لیے جس پانی سے بچنے کے لیے بہت سے سب کچھ کیا جا رہا ہے یہ سارا پانی اللہ کے ایک حکم کے تابے ہے میرے عزیز بھائی دیکھو ہم آج تک بچپن سے لے کر آج تک سنتے آئے ہیں کہ کراچی شہر یہ ایک ایسی جگہ پہ ہے جہاں پانی کبھی چڑھ کے نہیں آ سکتا لیکن آپ دو تین دن سے یہ سن رہے ہیں کہ سونامی کی ایک وارننگ کراچی کے لیے آ گئی کہ ایک ایسا طوفان اٹھنے والا ہے یہاں سے اللہ نہ کرے اللہ بچا کے رکھے کراچی کے لوگوں کو بھی شرم اور غیرت کرنی چاہیے کہ وہ بڑے دلیر ہو گئے ہیں قتل و غارت گری میں ایک دوسرے کو مارنے پہ اللہ کا اگر کوڑا آ گیا پھر کوئی نہیں بچے گا نہ ایم کیو ایم بچے گی نہ کوئی طالبان بچے گا نہ کوئی اور بدماش بچے گا نہ کوئی لچا لفنگا بچے گا مسکینوں کی مدد کے لیے جب اللہ آ گیا تو یاد رکھے کوئی ظالم کوئی ظلم کرنے والا ہاتھ کوئی منافق اپنی منافقت کو نہیں پھیلا سکے گا یاد رکھیں اللہ سے اب بھی ڈر جائیں اللہ سے معافی مانگ لیں قوم یونس کی طرح وگرنا وارننگ تو آ چکی کہ یہ شہر بھی صفائے ہستی سے مٹ سکتا ہے اس لیے میرے عزیز بھائیوں ہم زندگی کے ایک ایسے دوراہے پہ ہیں جہاں ہمیں منافقت کا رستہ چھوڑنا ہے ہمیں جھوٹ کا سہارا چھوڑنا ہے ہمیں سچ کی طرف آنا ہے ہمیں ایمان کو اپنانا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو لفظ یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں آپ اللہ سے دعا کرتے ہوئے یہ کہتے اللہ ماہدنی وس اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھ ہم بگڑ چکے ہیں سیدھے رستے سے ہٹ چکے ہیں اللہ ہمیں سیدھا کر دے اللہ ہمیں ہدایت دے دے اللہ مغفر اللّہ مغفر النا ورحمنہ وحدینہ وسد دنہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہم پہ رحم کر دے اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے اے اللہ ہمیں سیدھا کر دے عقول کو لہدا وسط فر اللہ الحمد للہ نحمدین ونا زبن شرور ینفُھسنا ومنس